الحمد لله نحفده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهد الله فلا موض له من يظل فلا هادئ له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ما أعطاهم نصيبت فأقضوا لا في إن لا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير كي لا تعتاثوا لا معطاكم ولا تفحوا ما أعطاكم تفح والله لا يحبه كل مختار فكور صدق الله العظيم رب شرح لي صدقي وهس لي مريد ما هذا لغضة من لساني يفطحوا قولي ونبع يورد وستو کسی چیز کی پہچان اس کا وجود اور اس کی مخالف چیز کی وجہ سے قائم ہے جن کی روشنی رات کے اندھیرے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے اور رات کا انہرا جن کی روشنی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اگر رم نہ ہو تو خوشی کا تصور ہی نہ رہے خوشی نہ ہو تو غم کا تصور نہ رہے سردی نہ ہو تو گرمی کو کوئی نہ پہچان سکے اور گرمی نہ ہو سردی کو کوئی پہچان نہ سکے تو اس کو ہوئے. کہتے ہیں کہ ہر چیز کا بکاؤ اس کے زد کی ضد کی وجہ سے ہے ہر جی کے پہچان اس کے وجود اس کے زد کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے لگی عجیب مجموعہ ازاد جدوں کا مجموعہ بنا کر بنائی ہے آم. اور اس کیسے آلات رکھے اس کی حکمتوں کو اس کے رازوں کو اور اس کی بہتریوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے اس لیے وہ انسان بہت پریشان ہوتا ہے اس کا یہ جذبہ کہ سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہوا کرے اس کو بہت پریشان ہونا پڑتا ہے اور یہ آج کل دماغی بیماریاں اور سٹریس اور ٹینشن اس میں بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ اس بات پر کڑنا جیسے میں چاہ رہا تھا ویسے کیوں نہیں ہوا تو یہ ہے جو میں نے پڑھی فرمایا گیا ہے میں آسان مصیبت انتظم نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر یا تو بھاری اپنے جانا میں اللہ, فی کتاب, من اللہ تعالیٰ تعالیٰ کتاب میں نے قبل نب رہا کہ اس کو اللہ تبارک سالانہ کتاب میں ہر ارسد راز پر لکھا ہوا ہے اور یہ اطلاثار کر اللہ یہ اللہ پر آسان ہے اور اس کی اطلاع تمہیں سیدھ ہے دی کہ اللہ تاث اللہ ماتا ملا بھر ماتا کو چیز تم سے ہو جائے اس بار تمہیں تاثر پر افسوس نہ ہو اور جو چیز ملی ہوئی ہے اس پر اطاع لگو اور اس بار کبر غرور اور فخر میں نہ آ جاؤ انسان کے لیے مصیبت کا دروازہ کھولتی یہ چیز ہے کہ سے فوت ہوگی کہتے فوت کیوں ہوئی ہے میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا ہے میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا میں نے یہ کام کیا ہوتا تو یہ نقصان نہ ہوتا میں نے یہ کام کیا ہوتا تو یہ فائدہ زیادہ نہیں ہوتا اسی پر کوئی راہ ہوتا اور مل گیا کوئی اعزاز ملا کوئی مال ملا کوئی فائدہ ہو گیا کوئی ترقی ہو گئی تو اس پر یہ صبر میں اور فخر میں آ جاتا ہے جیسے میرا کارنامہ ہے اسے میں نے حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزیر ہی گلاوٹ ان دو باتوں پر ہے ایک تو یہ کیوں ہوا میں جیسا چاہتا تھا ویسے کیوں نہیں ہوا اور جو کچھ مجھے اعزاز ملا ہے میں کا اقدار ہے میری محنت ہے ادھر قانون اتنا غریب آدمی تھا کہ ایک چادر اس کے گھر میں اور یہ نماز کے دلاتا تھا بعض گزار کو نماز کی جاتا تھا تو گھر والی ایسا شم کر بیٹھ جاتی تھی کہ پردے کا بندوبست نہیں تھا جب نماز پڑھ کے جلدی چلا جاتا تھا تاکہ گھر والی کو چادر دے کہ وہ نماز پڑھے غربت کے آلات تھے غربت کے آلات میں ایسے ایمانی اللہ نے صرف کیے ہوئے تھے کہ نماز پڑھنا دین کے ساتھ وابستگی کی مسلسان کے ساتھ وابستگی تعلق مسلطان کو ترس آیا ان کے لیے دعا کر لی اللہ نے بہت بال کی اتنا مال دیا کہ کہ اس کے مال اور اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک جماعت کو اٹھاتی ہوئے تھکاتی تھی خزانے نے سونے خزانے کے تالے اور تالے کے کنجیوں کتنا بوجھ تھا کہ اس کو ایک جماعت, اس کو ایک جماعت ہوئے تھکتی تھی تو ایسی باتوں کہ آپ اپنے دور کے اور اپنے تالوں کے زمان میں سوچتے ہیں کہ کئی سرکٹ تالا ہے چاہتی ہے تو ایک من چاہتی ہیں کیسے بن گئی وہ دس من کے تساج آدمی اٹھاتے اور تھکتے ہمارے بچپن میں ہمارے گاؤں کا لوہار تالا بنایا کرتا تھا آدھے کلو کا تالا اور بڑا جو کاغذ زیادہ ماہر ہوتا تھا تو وہ کہہ تھا کہ اتنا چھوٹا تالا ہم بنا سکتے ہیں ایک پاؤں کا تالاس سے پہلے دور میں تو پانچ پانچ دس دس کلو کے تالے ہوتے ہیں تو اتنے خزانے دیے اس سے نمائش لگائی آپ نے خزانوں کے جو ہے نمائش کی تاکہ لوگ دیکھیں اس کا دبدبا قائم ہو اور اس کا اس کا بنے اس کے لیے اور لوگ دکھ دیکھ دیکھ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ آئے افسوس ہمارے پاس ایسا مال کیوں نہیں ہوا یہ تو بڑا دوسری باباظیم نے تو بڑا نا سیو والا آدمی ہے بڑا نا سیو والا آدمی ہے کتنا بال دولت ہے کتنے چیزیں اللہ کے الگ والے لوگ سب نے کہا دیکھیں یہ مال و دورت تو فانی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہو مال کی قیمت ریجن دیتا میں پکے کے اس پن ریجن پکے کے ریجنل جیم کے ساتھ جب لگاتے تب ریجنبل بنتے ہیں جیم کے ساتھ ریجن نہیں تو اس وقت آپ مصر اسلام کی طرف سے کہا گیا کہ اللہ کا حکم ہے تیرے لیے کہ تم زکات دے وہ بہت ناگوار گزری یہ بات یہ تو ہم پر ٹیکس لگا رہا آپ اس سے کہہ دیجیے اللہ کا حکم آئے ہوئے اللہ کا حکم دو اس کا نافذ کرنا ہے کیونکہ نیال ہے مسر السلام اور اللہ تعالیٰ کے تعلق والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان کا مقصد اقتدار نہیں ہوتا ان کا مقصد نفاذ ہوتا ہے نفاذ شریعت ہوتا ہے اگر وہ کر سکے ہیں تو اقتدار کو لیتے ہیں نہ کر سکے تو اقتدار کو چھوڑتے ہیں مقصد فوج ہو جاتے ہیں پھر تو اداروں میں اور کوئی فرق اتنا تو لگایا کہ جب رکاؤ کو حکم آ ہے تو نافذ مافر میں چھوٹ جان سے نہیں چھوڑتی ہے اس سے کرنا ہوگا تو لہذا آپ کیا کریں تو اس نے کہا کہ اب یہ کچھ طریقہ کار کوئی پلاننگ منصوبہ بندی کرنی پڑے گی بازار آدمی اپنا پیسہ خرچ کر کے منصوبہ بندی کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنا مطلب نکالتا ہے پلوسی سیدھا کرتا ہے تو مزاحر شام سے کہا کہ جلسہ کرتے ہیں آپ اس میں بیان فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان کریں جس کو دیا تھا کہ ان کا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ دین کی تقریر کریں دین کی باتیں بیان کریں لوگوں تک دین پہنچائیں جن کا پیغام پہنچائیں تو ٹیکسٹ یہ میری بات میں آ جائیں گل جلسہ کرتے ہیں اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کریں تقریر کریں اس میں واضح ہیں لوگوں تک آخر کی باتیں کہیں ان انہوں کہا ٹھیک ہے جب بیان شروع ہوا تو قارون نے گورو سے کہا کہ جب یہ کہیں گے کہ جو آدمی دنسار کیا جائے تو اس وقت تو کھڑی ہو کر کہنا کر آپ کریں تو تو جب یہ کہیں گے کہ مجھے بھی سنسار کیا جائے تو اس وقت فور کہہ دینا کہ آپ نہیں جو بلا مجھ سے میرے ساتھ یہ بات کی فرض نے میں آپ کا اتنا انعام اس کا دوں گا مزر اجام بیان فرما رہے تھے فرما رہے جہاں تک انہوں نے کہا کہ جو بدکاری کرے اس کو سسار کیا جائے تو عورت کھڑی ہوئی سے کہا کہ اگر آپ کریں انہوں نے کہا میں کروں مجھے بھی سنسار کیا جائے تو عورت نے فوراََ کہا کہ آپ یہ میرے ساتھ کیا ہے مزر اجزام پر جلال تاریخ ہوا عورت نے کہا کہ تُو خدا کو آزر ناظر سمجھتے ہوئے اور خوب ہوش سے اس بات کو سوچ کے بول کہ صحیح کہہ رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے تو ڈبی جلال اسے دیکھا اور مسلسل کی بات کے آگے آپ نے وہ جھوٹ وہ چھپا سکی انہوں نے کہا نبی آپ پہ گناہ ہے اس شادی نے مجھے اتنے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا اس پر میں نے بات کہی ہے بات لاشی کو عام کر کے اور بہراوری روی کو بادشاہ پھیلا کر جو کام کر رہا ہے تو یہ کفر کا اور بادر کا بڑا پرانا منصوبہ ہے جس وقت مسلمان بڑھتے جا رہے تھے بڑھتے جا رہے تھے علاقوں پر لا کے فتح کر رہے ہیں فوجوں کی فوجوں کو لوٹ رہے ہیں اور ملکوں کے ملک ان کے قدم کے نیچے آ رہے ہیں اور یہاں تک کہ یہ فلسطین بدری بدن نے قبضہ کر لیا تو فلسطین کانفرنس ہوئی ہے ہمارے فاروق ضلع کے زمانے میں فلسطین کانفرنس میں ان کے ان کے, کے دانشور اور ان کے پادری یہ سارے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیوں بڑھتے جا رہے آگے تو پادری نے کہا کہ یہ ایک مقصد پر جمع ہے ان کا اتحاد و اتفاق جو ہے وہ ان کے مقصد کی وجہ سے ہے ان کے عمل کی وجہ سے ہے کہ سارے کے سارے دین کے پھیلانے کے مقصد پر جمع ہیں علائق المت اللہ اللہ کی بات کو بلند کرنا اللہ کی بات کو پھیلانا یہ ان کا مقصد ہے علائق المت اللہ ان کا مقصد ہے اور تقوا ان کا شعار ہے بے روزگاری اور تقوا پیار کرتے ہوئے چلنا یہ ان کا طریقہ ہے شعار ہے ان کا ان دو چیزوں نے ان کو ایک پٹھی بنایا ہے تم نے کہا پھر کیا کریں گے کہا ان کے تقوی کو توڑنا ہوگا تقوی ان کا توڑنا ہوگا جب تقوی ٹوٹے گا تو یہ مقصد سے ہٹل ہٹ جائیں گے یہ لذت و مفادات کے پیچھے پڑ جائیں گے اور نفس کی چاہتوں کا لذتوں کا شکار ہو جائیں گے تم نے کہا کہ یہ تقوی کیسے ٹوٹتا ہے پارجیوں سے پوچھا تقوی دو باتوں سے ٹوٹتا ہے ایک نال کے لالچ سے ٹوٹتا ہے اور ایک جنس کے لالچ سے ٹوٹتا ہے دولت اور عورت دو چیزیں ایسی ہیں جو تخبہ کو توڑتی ہیں تو زیادہ یہ آشہ آج مانیہ ہوں گے دوسرے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بھارت دولت پھیلاؤ بیت بحد کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے فاروق ادھر کو لکھا تھا کہ فوجی شاون آبادی سے باہر رکھ سکتے فوجی چامنی جو ہے یہ آبادیاں مخلوط نہیں ہونی چاہیے تاکہ فوجی جو ہے کسی پر ظلم نہ کر سکیں کسی گرزت خطرے میں نہ ہو جائے ان سے اور جو آ رہے ہیں فوجیوں کے عجیب بزور فاروق پڑے شریف نمالی کی فوجی جو ہے وہ رقاب میں پیر رکھ کر گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا چلان لگا کر جیسے جس لگا کر سوار ہوگا گرم پانی سے نہیں آئے گا ٹھنڈے پانی سے آئے گا اور آگ نہیں تاپے گا فوجی جگہ آگ پر اپنا گرم کرنے والا ہو گیا وہ کوئی شاعر دانشوار ہماری کوئی خطیب کوئی پروفیسر تو ہو سکتا ہے فوجی نہیں ہو سکتا آگ نہیں تاپے گا گرم پانی سے نہیں آئے گا اور گھوڑے پر جس لگا کر سفار ہوگا اور میں تیر رکھ کر نہیں ہوگا اور فوجی چامنی جو ہے یہ آبادی سے باہر ہوں گی اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بدر پکر کی مسجد میں جاتے تھے اور پھر اس نماز پڑھ کے آ جاتے تھے تو انہوں نے کہا جب یہاں آئے ایک سو بال و بکھرا ہوا ہو اور کوئی اٹھائے تو کوئی روکے نہیں اس کو اور ایک عورتوں کو بناؤ سنگار کر کے کھڑا کرو تاکہ ان پر ہاتھ ڈالیں سن کی فکر پٹے گی ان کی گنستا کی ختم ہو جائے گی اور آپس میں ایک دوسرے سرکار سر مقابلہ کرنے لگ جائیں گے ان کا و اتفاق پارا پارا ہو جائے گا پھر تم انگانے باجو اسلامی لشکر کے جو سی آئی ڈی تھی خوبیا باتوں کو معلوم کرنے والے انہوں نے بات آ کر میرے لشکر کو رپورٹ کی بردا بن جات اور نے جمع کیا لشکروں پاروں کو اور ان کے سامنے بیان کیا اور بیان میں آئے تھے پڑی بات کی کل مومنینا یادو بن افسار فروجہ مومن سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرم کی حفاظت کریں تو فوجی بھی, بھی طریقہ ہے اسی بات کو کہتے ہیں آرڈر آف دی ڈے نیا سب نے اس بات کو سٹک ٹور سے بنٹنا ہے اس کو باہر والے ساتھیوں کی آوازیں ہم تک آ رہی ہیں جی اس کو کھولنے کوشش نہ کرے تو آپ کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی نہ یہ پانی کو روک سکتا ہے اور نہ کھولے گا اس طرح گھر ہوا تو اور امیر صاحب نے کہا کہ نظروں کو نیچے رکھیں شرمگاہ کی حفاظت کریں صاحب اقرام چھ مہینے بدر مقدس میں رہے ہیں جب واپس آئے لوگوں نے کہا وہاں کی عمارتیں کیا, کیا تھیں انہوں نے کہا میں نہیں پتا ہے کیوں آپ کو نہیں پتا انہوں نے کہا ویر صاحب نے حکم کیا ہوتا تھا کہ ڈبر نیچے کرنی ہے ہم ہاں نے چھ مہینے نظرا اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا ہے عیسائی پادر نے کہا کہ عمر فاروق کا فوجی اتنا ڈسپلنڈ ہے کہ جو اپنی نگاہ پر اتنا کنٹرول رکھ سکتا ہے اس بار تم غالب نہیں آ سکتے ہو اب تمہیں انتظار کرنے پڑے گا اس کی نسلوں میں باقی نسلوں میں وہ بہرار ہوئے لوگ آئیں گے جوان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے شرمدار کی حفاظت نہیں کر سکیں گے جب وہ لوگ آئے <coughs> پھر تم غالب آؤ گئے <coughs> تو اس بار ان کو ایک ہزار سال انتظار کرنا پڑا ایک ہزار سال لگے ہیں اسلامی معاشرہ پر یہود اور مسارا کے یہودی اور عیسائی کے تو اس کو گرا کر اس جگہ پر لایا گیا کہ جب پہ وہ مقدمے میں داخل ہو رہے تھے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا اور ایک ہزار سال بعد ہوا ہے درس رعودی کوئی بھی پہنچ لایا لیا ہم سے دوسرا چپن میں دوبارہ جانا تو ہمارے سامنے ہوا ہے اور دوبارہ فلسطین کب گیا ہے بیت المقدس کب گیا ہے جب بیت المقدس کی مسجد میں صبح کے جام دینے والا آدمی صبح کی جماعت میں نہیں آیا تھا اور بیت المقدس کے امام کے گھر کی دورتیں جیتنی وہ اسکرف پہن رہی تھی پھوس لگ ہوا ہے افغانستان تھب گیا ہے جب کابل میں افغان عورت اسکرٹ پہن کر بازار میں فری عراق تب گیا ہے جب بغداد میں عرب عورت اسکرٹ پہن کر فری یہ کاوڑ کے بعد سروامیٹر ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت یہ بات ہو جائے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کابڑ نہ کر سکو اور کرنا ہوتا ہے جس جگہ نے کو بتایا ہوا ہے کہ جس وقت معاشرہ اس جگہ پر آ گیا تو اس وقت اس جگہ کو فوراً اجت کر کرنی ہوگی اگر کوئی جگہ نہ ملے تو پہاڑوں پر بکیاں لے کر چلے جانا ہوگا کیونکہ یہ معاشرہ اب تباہ ہوگا اس پر دشمن کر چڑھ جائے گا اچھا جائے گا زیادہ پھٹے پڑھنے کپڑے جو ملتے ہیں بدن کو چھپانے کے لیے اس کا بندوبست کر لینا اور جو روٹی کا ٹکڑا ملنے کے ہلات ہوتے ہیں آتا ہے پیٹ بنتا کچھ بھی ہوتا ہے اس کا بندوبست کر کے اور اس جگہ ریفور کر لینا کیا یہاں خون گرے گا یہاں کافر آ کر غالب آ جائے گا یہاں کافر آ کر چڑھ جائے گا کیونکہ جرات اور شجاعت اس میں ہوتی ہے جس کا ذربند مضبوط ہوتا ہے اور جرات اور شجاعت اس میں ہوتی ہے جس کی جو اپنی آنکھ کو جگا سکتا ہے یہ وہ ڈسپلینٹ آدمی ہوتے ہیں کہ جو قوموں پر معاشروں پر غالب آ جاتے ہیں اور ان پر چھا جاتے ہیں تو کے عیسائی بادلوں نے کہا کہ ان کے کا فوجی اتنا ڈسپلنڈ ہے کہ وہاں کھٹا کر تمہاری بنی ٹھنڈی اوروں کی تو دیکھ نہیں رہا اور بال کو جو ہے تو کھینک رہا اور مٹی بھی نہیں سمجھ رہا اس پر تم غالب نہیں آ سکتے اب تمہیں انتظار کرنا پڑے گا تاکہ ان کی نسلوں میں وہ لوگ پیدا ہوں جو کہ اس بیراروئی پر آ جائے تو پھر تمہارے بازا یہ وہ باتیں ہیں جس کو تو نوبر نہیں سمجھ رہا پہتون کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے تھوڑا سا وقتی مزے کے پیچھے پہتو جب بڑا ہو کر چالیس سال کا پچاس سال کا ساٹھ سال کا بڑی بڑی پوسٹوں پر آ گیا میری مساط اسی بچے کی طرح ہوگی اس لیے آج سوچ میں کہا کرتا ہوں کہ ہو انوسنٹ ایجنٹ ہو ہوفار کے یو آر انسنٹ ایجنٹ کافر معصوم نمائندے ان کے ان کی چیز کو ترقی دے رہے ہو ان کی چیز کو عروج دے رہے ہو ان کے اپنے اوپر چھا جانے کے آرات پیدا کر رہے ہو ان کے کو رائےا جانے کے آلات پیدا کر رہے ہو بات تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اور بڑا بڑا کوئی ہماری طرح کا آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے فائدے کی اور اس کو نہیں سمجھ رہے ہو سمجھ رہا ہے کہ بات کہہ کر ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہوں. لیکن اس پر کافا کر کا ٹیک اوور کر کے سارے وسائل لے لیتا ہے اور پھر پیچھے سے ڈانٹ مار کے کہتا ہے کہ آؤ آپ کو ڈش باشن کے لیے آگے ہو جاؤ پھر ہے کہ او وہ جو بڑا, بڑا شور مچاتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ تو یہ بات تھی وہ یہ بات سمجھا رہا تھا ہم نہیں سمجھ رہے تھے اس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تو دا کینوز دہشت گرد جس وقت نام شامل رحمت اللہ علیہ وسط ایشیا میں کمسٹوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑ رہے تھے ان کے بیٹے کو گرفتار کیا ہوا اپنے کالجوں سے پڑھانے کے بعد روسی فوج میں کپتان کیا بنایا ہوا تھا سنگ. اور ہر روز جو مجاہدین کی کارکردگی ہوتی تھی تو ان کے سامنے اس کو بلا کر سنا دیا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے آج یہ دشگردی کرائی آج یہ دشگردی کرائی ساری ترقی میں یہ بڑا جو ہے یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے اگر یہ مر جائے تو مجاہدین مر جائیں تو تمہارے لیے ترقی کے دروازے کھل جائیں سڑکیں بنیں کھانے پینے کی چیزیں ہوں لباس ہوں کپڑے ہوں سڑکیں ہوں اور عام رات ہو باہر کی دولت آئے انویسٹمنٹ ہو لیکن یہ اندروس آدمی ہے یہ سمجھتے نہیں ہے تمام شامل کہتے ہیں کہ میں لڑتا رہا لڑتا رہا کمرسٹوں کے خلاف یہاں تک کیسے دن گیا کہ میں اتنا بڑا ہو گیا کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں. پھر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ ہمارے لیے بھی پناہ کی جگہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا میں کیا کروں پھر اللہ نے آرات بنایا کہ میں مجینہ مجھے منورہ کیا باقی زندگی میں جنا گزاری اور وہیں پر افراد ہوئی اور وہیں دفن ہوئے جس میڈیا کو تے کر چل رہا ہے اور شخصیت بنا رہا ہے اپنے نظریات بنا رہا ہے وہ تجھے کافر کا معصوم نمائندہ بنا رہا ہے اور تجھے سمجھ نہیں آ رہی سمجھ تجھے اس وقت آئے گی جس وقت کاپر پہلے سارے وسائل پر قبضہ کر کے تجھے جو ہے مزدور کسان کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دے گا اور تجھے ہوٹل میں جو ہے تو برتن دھونے کے لیے آگے بڑھائے کا پیچھے سے لات مار کے اور اس بات کو سمجھ اور اس وقت سمجھنے کا کیا دکھ کو یہ نئی نسل کے سامنے روتا ہے اس کے سامنے روتا ہے روتا ہے روتا ہے وہ رونا سنتے سنتے سنتے سنتے سنتے پھر نئی نسل اٹھتی اس کو ہوش آتا ہے کہ ہم کیا تھے ہمارے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا ضرور اٹھ کر کارنامہ سر انجام دیتے ہیں اس کہ کے علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وادی سیاح میں کہا اللہ کا وعدہ ہے کہ تم تو ہمیں جبارین پر جا کر حملہ کرو اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم غالب آؤ اندھگاہ نہیں ہماری ہمت نہیں ہوتی خیر یوشا اسلام کی سرکردگی میں بارہ قبیلوں کے بارہ سردار بھیجے اور انہوں نے جا کر آناد دیکھے بڑی ڈیل ڈول والے لوگ بڑے ان کے کاچ بدن موٹے تو فیوچر صحاب نے ساتھیوں سے کہا کہ وہاں جا کر ان کی قوت کا اور ان کے بدنوں کا اور ان کی آسرے کا تذکرہ نہ کرنا اس سے بارے جو ہے لوگوں کا فرحال ڈاؤن ہوتا ہے اور ہوتا ہے اس بات کو نہ کہنا مجھے سروس کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ فتح ہوگی اسی بات لوگوں کو رکھنا تو وہاں کا جتنے سردار آئے انہوں نے سامنے تو یہی کہا کہ نا انشاءاللہ خیر ہوگی ہم لڑیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا ہم جائیں گے لیکن وہاں جا کر چپکے چپکے لوگوں سے کہا کہ وہ تو ہم نے کہہ دیا ہے لیکن آدمی بڑے مضبوط تھے اتنے اتنے فوٹو ان کے قد تھے ایسے ایسے ان کے بدل تھے وہ چار نے جمع کیا لوگوں کو بیان کیا اتنے جوش سے بیان کیا کہ کپڑے پھاڑے اپنے اور وعدہ ہے تمہارے ساتھ تم غالب آؤ گے تو اس بات کو کوئی نہیں سن رہے ہو اب کے سامنے کھڑے میرے سامنے وہ باتیں کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر دھیان نہیں لگا سکتے کہ آدمی کو ضروری پیغام دے رہا اگلے بخش بلا خبریں کو ہے, جو ماں ہے خبر ایک ہوئے اور جو منٹ آ سب ہم نے شکو رہے ضروری خبر ہے جب اس بات نے کہا یا ہوں سا بنتا اور پکا دلا ان نہ موسا ہماری طاقت نہیں کہ ہم لڑیں جب سے تو افطار جا کر لڑیں ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ چالیس سال یہیں رہو گے آگے نہیں جاتے وہ پرانے جو تھے فرحان کی غلامی گزارے جب مرے اور نئی نسل جب سامنے آئی اور انہوں نے وہ ضرورت حجات اور عمان اور تکوا سیکھا جو کہ مسالۂ سے کھانا چاہتے تھے انہوں نے جا کر فل فتح حاصل کی تو یہ عائق ہیں جس کو تاریخ دوہراتی ہے اللہ تبارک صاحب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے